روح نو تنظیم الکابل حکیم بچی سے پارے سورہ جاسیہ کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ ہےجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں چار رکوات اور سینتیس آیتیں چار سو اٹھاسی کلمات دو ہزار ایک سو حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے اس صورت مبارکہ میں بنیادی طور پہ جن احکامات کا کس ہے اس میں توحید یعنی اللہ کے وحدانیت کے اللہ ایک ہے وہ بے مثل ہے بے مثال ہے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سارے کائنات اسی کے خم سے ہے لیکن اللہ کا وجود اور اللہ کے ذات کا قیام اس کائنات پہ منحصر نہیں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب یہ کائنات اس نے پیدا نہیں کی تھی اللہ پھر بھی بے نظیر اور بے مثر اور بے مثال بادشاہ ہی رہے گا جب یہ سارا کائنات وہ ختم کر دے گا نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں اور نہ اپنے احکامات کے تعمیل میں کسی کا مختاج ہے اور نہ کوئی اللہ کے فیصلوں کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے نہ رکاوٹ بن سکتے ہیں جو لوگ اپنے خیالات کے روح سے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں اور اللہ کے فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو ناکامیوں کے راستے راستوں پہ ڈالے ہوئے ہیں باقی ہوتا وہی ہے جو چاہتا اللہ ہے تو اس اسرے مبارکامی توحید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آخرت کے عقائد کے عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالوں مختلف طریقوں سے مدلل طور پر بیان فرمایا ہے خاص طور پہ آخرت کے اسباب اور آخرت سے منکرین کی جو شبہات اور شکوق ان کے دلوں میں ہیں اور جن شکوق اور شبہات میں وہ دوسری بندوں کو مبتلا کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کے ذہنوں کو ان طرح کے شکوک اور شبہات سے پاک فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آخرت کے ناکامے کی طرف جا سکتے ہیں اللہ نے پاک کر دیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو اور کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہنے دیا گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ شک اور شبہ کرنے والے بھی باقی نہ رہے ان کی ان کا کام اپنا ہے شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہنا اور باقی ہے شکوک اور شبہات کا ہونا تو شکوک اور شبہات ہے نہیں پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں تو ان کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحم حربان نہایت رحم کرنے والا ہے شامین یہ حروف مقدعات میں سے ہیں جن کو زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے تقریباً سات سورتوں کے شروع میں مسلسل یہی نفس چلا آ رہا ہے اور ان کو اعجاز قرآن بھی کہا جاتا ہے تنزیل الکتاب اتاری گئی ہے یہ کتاب مو اللہ, اللہ کی طرف سے عزیز الحکیم جو زبردست حکمتوں کا مالک ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں لایات البتہ نشانیاں ہیں ایمان بھالوں کے لیے یعنی آدمی ماننا چاہے تو اسی آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا با ذات ہے وہ فی خلقی کم اور خود تمہارے بنانے میں بھی وہاں یا اور جو کچھ اس نے پلایا ہے من من دابتن چل پھر اڑنے والوں میں سدا ابا ماںل آؤ جو زمین پر چل پھر گھوم رہا ہے اللہ تبارک و طالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی غور اور فکر کرنے کا سامان ہے لیکن لقومی یو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو یعنی انسان خود اپنے بناوٹ اور دوسرے حیوانات کے ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان اور درجے یقین تک پہنچانے والی ہزار ہا نشانیاں ان کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کے اندر مل سکتے ہیں وقت حاصل اور بدلنے میں رات وہ اور دن کی وما انزل اللہ ہو اور جو اتاری اللہ نے من سمائے آسمان سے مرض رزق تو رزق سے بارش ہے اور اس بارش کو نازل کرنے کے لیے اوپر کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس درجہ نظام نے محکم بنا رکھا ہے کہ ہوا ہی چلتی ہے نے اڑائی جاتی ہے ان بادلوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو محفوظ کر دیا ہے وہ بارش پیچھے سے کس طرح سے بخارات کے ذریعے محفوظ کر دی جاتی ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ نظر کرتے ہیں کہ اگر فصل پہ لگے تو وہ فصل بھی نقصان سے ہم کنار نہ ہو بلکہ محفوظ رہے اگر انسان پہ لگے تو اس کو بھی زیادہ تکلیف نہ پہنچائے اور اگر ایک نہر ندی اور نالے کی صورت میں اللہ آسمان سے برسا دیتا تو یقیناً جہاں وہ نالا بہ جاتا آسمان کی طرف بادلوں کی طرف سے اور نیچے بستی ہوتی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی جو لوگ اس راستے میں آتے ہیں وہ بہ جاتے حیوانات برباد ہو جاتے فصلیں دباؤ برباد ہو جاتی لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی تو حکمت ہے کیا اس میں آخرت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہے اللہ فرماتا ہے فیاب ہلابا پھر زندہ کر دیا ہم نے اس بارش کے ذریعہ زمین کو بعد موت اس کے مر جانے کے بعد یعنی تھوڑی س... سی سمجھتے سے کام لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امور بجس اس زبردست قادر و حکیم کے اور کسی کی بس میں نہیں ہے جیسے کہ پہلے متعدد آیات میں گزر بھی چکا ہے بتسری فر ریاحیں اور ہواؤں کے چلانے میں آیات الشانیاں ہیں لقومی یا اس قوم کے لیے جو سمجھ سے کام لیتی ہوں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نتلوہ علے جو پڑھ کے سناتے ہیں ہم آپ کو بلاحا ٹھیک ٹھیک کوئی ہے جو ان حقائق کے حقیقت سے انکار کر سکے کبھی ای حدیث انباد اللہ پھر کون سی بات پر اللہ کے بات کے بعد وہ آیاتی ہی اور اس کے نشانیوں کے یہ منون وہ لوگ ہی لائیں گے اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کون ہے اور اس کی باتیں چھوڑ کر کس کی بات کے ماننے کے یہ قابل ہیں جب اس بڑے مالک الملک ملک کی ایسی سچی اور صاف باتیں بھی کوئی اللہ کا نافرمان قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جسے یہ, یہ لوگ قبول کریں گے افسر بربادی ہے ہر ایک جھٹے عسیم گنا گھر کے لیے یسما آیات اللہ جو سنتا ہے اللہ کے آیاتوں کو تتلا ہے جو اس کے پاس پڑی جاتی ہے سما جو سر و مستقرم پھر ضد کرتا ہے غرور سے کہ علم یسما رہا جسے گویا اس نے سنا نہیں یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح ضدی اور کون ہو سکتا ہے اب ایسے زدیوں کو سو بشر خوب عضابن علیم سو خوشخبری سنا دے اس کو کا عذاب ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ بے خوشخبری تو کسی کامیابی کی سنائی جاتی ہے لیکن ایک شخص کو آخرت کے عذاب اور جہنم کی سزا سنا دی جائے اور اللہ دوبارک کو عطرائے فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو بھئی یہ تو خوشخبری نہیں ہے یہ تو بدخبری ہے یہ بشارت تو نہیں ہے یہ تو خوف تخلیف ہے خوف ہے مفتصرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طرح کی بشارت ہے کہ دنیا میں اس عذاب میں گرفتار ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کو بتا رہا ہے ان کو متنوع فرما رہا ہے یہ ان کے حق میں خوشخبری ہی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتے پہلے اس سے کہ یہ لوگ اس مصیبت میں جا گریں اور وہ مصیبت ان پر آ گریں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے بچاؤ کا سامان کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اب موقع ہے یہ خوشخبری تو ہے وہ نا اور جب یہ خبر پاتے ہیں ہمارے باتوں میں سے شہ کسی بات کا تو اس کو مزاق جلاتے ہیں مذاق بنا کر محم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عصاب ہے جس طرح وہ آیت اللہ, اللہ کے ساتھ اللہ کے آیاتوں کے ساتھ احانت اور اتفاق کا معاملہ کرتے ہیں سزا بھی سخت احانت اور ذلت ہی ملیم جہنم ان کے پیچھے جہنم ہے ولا کا سبو اور کام نہیں آئے گا ان کی طرف سے جو کچھ کمایا تو انہوں نے شی ان چیزیں والا متخ مندول اور نہ وہ جن کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا اللہ کے سوا دوست وزب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا آزاد ہے اموات اور اولاد وغیرہ کوئی چیز اس وقت کام نہ آئے گی نہ وہ کام آئیں گی جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق اور مددگار انہوں نے بنا رکھا تھا اور جن سے بہت کچھ اعانت اور امداد کے توقعات ان کو لگی ہوئی تھی ہاضا خدا یہ ہے سمجھانے کی باتیں اللہ ددینہ اور وہ لوگ جو منکر ہے بے آیات تبدیم اپنے رب کے باتوں کے لخم عذاب من آزاب علیم ان کے لیے عذاب ہے ایک بڑا کا رسوا کرنے والا کہ ان کے لیے ایسا زبردست سخت عذاب مقرر گیا ہے جس درجہ ان کا رویہ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے ساتھ ہے اسی درجے کا ان کے لیے شدید تر عذاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ پچیس سے پاری سورہ جاسیا کی یہ دوسری رکو ہے یہ رقو آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت اور قدرت کے کچھ نمونوں کا تذکرہ فرماتا ہے تاکہ لوگ جو شعور اور عقل رکھنے والے ہیں اللہ کے ان بیان کردہ حقائق پہ غور کریں فکر کریں اللہ کے اس دی شعور کو اپنے آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کریں کہنا کہ باری شادی ہے اللہ اللہ اللہ وہ ذات ہے سارا کو مل جس نے بس کر دیا تمہارا دریا کو لجریل الفلک تاکہ وہ لے چلے کشتیوں کو یا چلے اس میں کشتیاں فی ہی اس میں بھی ہی اسی کے حکم سے یعنی سمندر جیسے مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ تم بے تکلف اپنی کشتیاں اور جہاز اس میں لے کرتے ہو بولے مِنْ فَضْلِهِ وہ مین فضلی ہی اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو ولا اللہ اور تاکہ تم حق کو قبول کرو یعنی بحری تجارت کرو یا شکار کے یا اس کے تیمے سے موتیاں نکالو اور یہ سب فائدے حاصل کر کے وقت اپنے منعم حقیقی یعنی انعامات کو پیدا اور عطا کرنے والوں کو مت بھولو اس کا ہر پہچانو زبان سے دل سے ادب سے اور خالد سے اس کا شکر ادا کرو وہ سخار اور اس نے مسخر کر دی ہے تمہارے لیے ما وہ چیزیں سماوات جو آسمانوں میں یعنی تمہاری ہی کام پہ لگا دی چاہے وہ آسمانوں کی طرف سے بادل ہو سورج ہو جان ہو ہوا ہو و ماہ اور جو کچھ زمین میں ہے یمیان سب کے سب من ہو کسی کی طرف سے یعنی اپنے حکم اور قدرت سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا اسی کی مہربانی ہے کہ ایسے ایسے عظیم شان مخلوقات انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا تمہارے واسطے اور تم ہو اس لیے کہ تم کرو اللہ کی بندگی صرف اللہ کے واسطے ان نفیزا نے کا بے شک اس میں بھی لایا دن الوداع نشانیاں ہیں یہ اس قوم کے جو غور و فکر کرتی ہو جو دھیان کریں تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بس کی نتی محض اللہ کے فضل اور اس کے قدرت کا سے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں تو لا محالہ ہم کو بھی کسی کام میں لگنا چاہیے اور وہ کام یہ ہے کہ اس انتہائی احسان کرنے والے اللہ کے ہم فرما مرداری اور آج اطاعت گزاری میں اپنے آپ کو دیتے اور جو اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے اس سے ہم اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا لیں اور للزین ارمنو کہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یا للذین کہ وہ درگزر کرے ان لوگوں سے لا نہ ایام اللہ یہ امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی ایام اللہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے یا اپنے فرما بردار بندوں کو کسی خاص اور خصوصی انعام اور اکرام سے سرفراز فرمائے لہذا اللہ علیہ الیا ملا سے وہ کفار باد ہیں جو اس کے رحمت سے نا امید اور اس کے عذاب سے بے فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی قومن تاکہ وہ سزا دے قوم کو بما کسبو ان کے اعمال کی وجہ سے بما بے اس کا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے من عامل جس نے بھی اچھے کام کیے سو اپنے ہی فائدے کے لیے امن اص اور جو برائیاں کرتے ہیں تو اس کا بھی انہی پر ہوگا ان, ان کا وبار بھی کو اوپر ہوگا تمہارے رب ہی کے طرف سبوں کو لٹایا جائے گا مناسل جس نے اچھے اعمال کیے سو اپنے ہی فائدے کے لیے مسلم شریف میں حدیث خود ہے جس میں اللہ تبارک و طلعہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جو تمہارے لیے میرے حکم سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں قیامت کے دن جس شخص نے اپنی دنیا زندگی میں کی ہوئی اعمال اچھے پائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے امن وجر کا فلاح یلوم اللہ نفسا اور جس نے دنیوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال اچھے نہیں پائے تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو الزام نہ دے اس لیے کہ یہ تمہاری ہی تو امال ہے جو تمہاری ہی لیے محفوظ کر دیے گئے تو اللہ قرشاد ہے کہ جس نے اچھے اعمال کیے سو اپنے ہی فائدے کے لیے امن اصل افعالہ اور جنہوں نے برائیاں کی ان برائیوں کا وبار بھی انہیں کے اوپر ہوگا اس لیے کہ سننا مل و ترجعون الگ پھر تمہارے رب ہی کے طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا و لینا بنی اسراہیل کتابہ اور یقیناً ہم نے دیتی بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تو و حکم اور حکومت دی و نبوت اور دی وضف نہم اور ہم نے بطور عزت کی دی ان کو باقی چیزیں اور فضل نام اور ہم نے ان کو فضیلت دی بے شمار والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے زمانے میں جتنی بھی جہانوں میں اقوام تھے لوگ تھے ان سبوں پر اللہ نے فضیلت بنی سرحیل کو دے رکھی تھی جس کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر دوسری قوموں کے بنسبت زیادہ ادا کریں اس لیے کہ دوسری قوموں پر تو اللہ نے ان کو فضیلت دے رکھی ہے دوسری یہ کہ وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا اور مالی وسعتیں ان کو حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے کون کون سی چیزیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اپنی کتاب کے ذریعے ان کو بتا دی تھی میرے جتنے انبیاء کرام مبہوس ہوئے ان میں سے اکثریت انہی کے اندر ہوئے اور جتنی بھی حکومتیں حکومتی کی دنیا کے اندر بادشاہوں نے ان میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہو گزرے ہیں لمبے دورانیے کے حامل وہ انہی میں سے ہوئے ان تمام نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ہر حال میں اور ہر آن میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے وہ آتا الْأَمْرِ اور ہم نے ان کو دی ہے کلی نشانیاں دین کی ہوں پھر انہوں نے پھوٹ نہیں ڈالی اللہ جا مگر بعد اس کی کہ ان کے پاس علم آ چکا بحیم بہن آپس میں ذکری وجہ سے علم کے آ جانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معلومات کے مطابق اس پہ عمل کرتے لیکن علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے ضد کرنا شروع کر دیا اور اس نے ان کو ایک دوسروں کے مدے مقابل کڑا کر دیا جیسے کہ تورات میں انجیر میں زبور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر زمان ہونا بیان کر فرمایا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخری زمان ہے وہ کن حالات میں اللہ ان کو محبوظ فرمائیں گے کن علاقوں میں محبوظ فرمائیں گے آپ کے صفات کیا ہوں گے آپ کے ہولیہ کیا ہوگا یہ سارے کے سارے وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آسمانی کتابوں میں بیان فرمائیں اور یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سے پہلے اتفاقی طور پہ اللہ کے آخری رسول کے منتظر رہتے تھے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے مطابق وہ عملی نمونہ محبوب فرما دے یعنی پیغمبر کو تو محضت کی وجہ سے انہوں نے ان کی نبوت اور رسالت سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم جس آخری پیغمبر کے بات کرتے تھے یا کرتے ہیں اس کو تو ہمارے اندر ہونا چاہیے تو ان روبہ کا یک دی بین بے شک کرے گا ان کے درمیانی یم القیامت قیامت کے دن فی ماں کانوں سے ہی اختلف ان امور میں جن میں وہ باہمی اختلاف کرتے ہیں یعنی آفس کے ضد اور نفسیات سے اصل کتاب کو چھوڑ کر بے شمار فرق فرق یہ لوگ بن گئے جن کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہی کیا جائے گا اور اس وقت پھر پتا لگے گا کہ ان کا منشا نفس پروری اور ہوا پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ان اختلافات اور فرق وارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ کو دین کے صحیح راستے پر قائم کر دیا تو آپ کو اور آپ کی امت کو چاہیے کہ اس راستے پر برابر مستقیم رہیں کبھی بھول کر بھی جاہل اور نادانوں کی خواہشات پہ نہ چلیں مثلا ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے تان و تشنی اور ظلم اور تعدی سے تنگ آ کر دین اسلام میں برہرہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں یا مسلمانوں میں بھی یہ صحیح اختلاف اور تفریق پڑ جائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا ہیں اس کو میں ضروری ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل پامال کر دیا جائے نظر انداز کر دیا جائے اور ان کی خواہشات کی تعمیل کے لیے مسلمان خود کو پیش نہ کریں اللہ کا ارشاد ہے سما اللہ کا پھر ہم نے رکھا آپ کو اعلی شریعت من تمام اپنے حکم کے ایک طریقے پر ایک دین پر سب طب خاص و آپسی بھی چلیے غلط احوا الم اور مت جلی ان لوگوں کی خواہش خواہشوں پر جو جانتے نہیں ہے نادان ہے ان بے شک وہ نہیں کم نمبا ہر کام نائیں گے تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی وہ ظلم اولیا اباؤن اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہے وہ ایک دوسروں کے دوست ہے وہ اللہ ولی اور اللہ دوست ہے مستقیم کا تو دوست کو دوست کی بات ماننی چاہیے اللہ مدفین کا دوست ہے تو اس اللہ نے اس انسان کو فائدے کے بشمار شمار چیزیں دنیا کے اندر ہم پہنچائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دوستی کی بنیاد سے اس انسان کے آخرت کے لیے بے شمار خوشحالی کے اسباب پیدا کیے اور دنیا میں اس کو بتا دیا کہ میرے دوست میرے ساتھ اپنی دوستی کو وابستہ رکھو گے مستحکم بنیادوں پر تجھے وہاں بھی ان حالت سے اور ان نعمتوں سے امکنا کروں گا اور جو شیطان کے دوست ہیں جو رحمان کے مخالفین ہیں اور رحمان کے دوستوں کے مخالفین ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے مخالفت میں وہ آپس میں ایک دوسروں کے دوست ہیں حاضہ یہ ہے سوچ سمجھنے کی باتیں لوگوں کے لیے وہ اور اس میں ہدایت ہے وہ رحمت اللہ اور رحمت ہے ان کو قوم کے لیے کہ جو یقین کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بیان کردہ حقائق پر یقین کریں عقیدہ کرے رک ہم حسب الدین آتے کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہے کمائیہ ان کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے ان لوگوں کی طرح جو امام والے ہیں وہ عامل صالحات ہیں اور جو نیک مال کرتے ہیں سوا ہم ہم ایک ہی سارا ہے ان کے جینا اور مرنا سا اماٮٔم بہت برے وہ فیصلے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن دوستوں کے ان مخالفین کوئی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ اپنایا جائے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپناتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ایک معاشرے کے اندر ایک زدی اور بادماش اور بہرارو سہس اور ایک صالح کے ساتھ رویہ ایک طرح کا نہیں رکھا جاتا تو اللہ تبارک و بتانا کہ ہاں بھی انصاف اسی طرح کا ہوگا کہ جو لوگ زدی ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں جان بوجھ کر اور انہی مخالفانہ طریقوں پہ چل کر ان کا موت بھی ان کو آیا تو یقینا وہ ان کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے مرضی کی مرضی کے طریقے اپنائے رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اوز باللہ من بسم اللہ الرحمن رحمان الفسن کا سبت پچیسویں پار سور جاسیا کے یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے متعلق کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے ان مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر وجود دیا ہے جس کی وجود کا دنیا میں اللہ کا منقر بھی انکار نہیں کر سکتا یعنی وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں انسان ہے اور جس اللہ نے اپنے قدرتوں کے کچھ نمونے گزشتہ آیتوں میں بیان کر دیے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں پھیلا اور پیدا کیا ہوا اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف دنیوی زندگی گزارنے والے لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ غور کریں کیا وہ اللہ کے ان بیان کردہ حقائق سے انکار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جب یہ سب کچھ بیان کردہ حقیقت ہے سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے یہ وہی اللہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے جس کے حکم سے یہ زندہ اور جس کے حکم سے اس کو موت سے امکنار کر دیا جاتا ہے وہی اللہ اس کو ایک مرتبہ پھر زندہ کرے گا اور پھر دنیوی زندگی میں اس کی, کی ہوئی تمام اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے ان دنیوی زندگی میں کی ہوئی تمام اعمال میں سے اگر اس کے اللہ کے فرما برداریاں زیادہ نکل آئی تو اس کثرت کی بنیاد پر اس کو کامیابی سے ہم کنار کر کے اللہ کا قرب اس کو عطا کر دیا جائے گا جنت اور جنت کے نعمتوں اور وہاں کے سدا بہار خوشحالی کی صورت میں اور جس نے دنیا زندگی میں اللہ سے بغاوت سرکشی اور حزت کا راستہ اپنایا اس کو ناکامی سے ہم کنار کر دیا جائے گا جہنم کے اور ناک عذابوں کی صورت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا خیدہ ہے یہ حق ہے سچ ہے برحق ہے عقلی لحاظ سے بھی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام اولین اور آخرین جمع ہوں اور ان اولین اور آخرین میں سے جنہوں نے اپنی دنیا زندگی میں بے انصافی کی مظالم کیے ان سے ان کا پورا حساب اور کتاب لیا جائے اس لیے کہ دنیا میں بے شمار ظالموں کو ان کے ظلموں کا بدلہ نہیں دیا جاتا یا سزا نہیں دی جاتی اس لیے کہ یا تو اتنا سزا دینا ممکن نہیں جس درجے کے ان کے وہ مظالم ہوتے ہیں مثلا ایک شخص نے ظلمن چار بندے قتل کر دیے تو اب اگر اس ظالم کو پکڑ لیا جائے اور وہ جو چار مختلف گرانوں خاندانوں کے افراد اس نے مار دیے ہر ایک خاندان کا یہی تقاضا ہے کہ بے اس کو میرے مقتول کے بدلے سزا موت دی جائے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو اگر سزا موت دی بھی دی گئی تو وہ ایک کی طرف سے ممکن ہے چاروں کی طرف سے ممکن نہیں اس لیے کہ بندے اس نے جار مارے ہیں اور بدلے میں یہ ایک مارا جا رہا ہے یا سزا موت دی جا رہی ہے تو باقی تینوں کو کہاں سے مطمئن کر دیا جائے کیسے مطمئن کر دیا جائے ان کا بدلہ اس ظالم سے کیسے دیا جائے اور لے کے دیا جائے ممکن نہیں ہے موت تو اس ظالم کو ایک ہی دی جا سکتی ہے اور اگر وہ دس مرتبہ سزا موت دیں اس کو بیس مرتبہ سزا موت دے تو پھر کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ موت تو ایک موت ہے جو اس کو پہلی بار آ گئی لہذا دنیا میں کسی کے ساتھ پورا حساب اور کتاب کرنا ممکن نہیں اس لیے کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے دنیا تو امال کی جگہ ہے لہذا عقل بھی یہی کہتا ہے کہ بھی کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اولین اور آخری کو جمع کر دیا جائے اور پھر اولین اور آخری میں جو لوگ ظالم ہو گزرے ہیں ان کو ان کے ظلم کا سزا پورا طریقے سے مل سکے اور دیا جا سکے اور وہ اللہ تبارک و تعالی جہاں نم میں ڈال کر ان کو دے گا کہ جہاں موت کے طرح تکلیفوں سے ہمکنار کر دیے جائیں گے ان کو اور یہ ہر بار یہی خیال کریں گے کہ اب تو آئی ہمیں موت لیکن وماں ہو بھی میت وہ مریں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کے بارے میں اپنے معاملات بندوں کے نظروں سے پوشیدہ رکھے ہیں ان پر بھی بالکل اسی طرح یقین کر لینا چاہیے جس طرح کہ اللہ کی دنیوی زندگی میں دن کا روشن ہونا یقینی ہے رات کا اندھیرا ہونا یقینی ہے اور اوپر کی طرف سے بادلوں سے بارش کا برسنا یقینی ہے انسان کا بجور یقینی ہے تو اللہ تبارک اطالا کا احسان ہے وہ ہر اللہ حسن اور اللہ ہی نے بنائے ہیں آسمان ولاگا اور زمین بدھا جیسے چاہیں و لطذا اور تا کہ بدلا پائے کلو نفس ن ہر نفس بما کا اس کا جو اس نے کیا وہ حملہ اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور یہ سارا نظام بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے ان کے احوال میں غور کر کے لوگ معلوم کر سکیں کہ بے جو چیز بنائی گئی ہے ٹھیک موقع سے بنائی اور اندازے کے ساتھ بنائی جائے اور ضرور ایک دن اس کارخانہ ہستی پر آئے گا کہ جو اس کا خانہ ہستی کی تخلیق کے عظیم و شان مقصد کو واضح کر دے گا اس کو آخرت کہتے ہیں ہوا ہوا ہوا کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے معبود بنا رکھا ہے اپنے خواہش کو یعنی جو جی میں آئے اسے کر گزرتا ہے یہ سوچے بغیر کہ جو کچھ میرا خواہش مجھ سے تقاض کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں بس خواہشوں کے سمندر میں ہوتے کر رہا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اعلی علم باوجود اس کے وہ جانتا پوچھتا ہے اندا نہیں بہرا نہیں گنگا نہیں و ختمہ آلہ سمے ہی اور اللہ نے مہر لگا دیا ہے اس کے کھانوں پر یعنی سننے کے طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے وقل اور اس کے دل پر یعنی دل اس کا نارمل ہے لیکن نارمل دل رکھنے کا رکھنے کے باوجود اس کا دل ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف جھکتا ہی نہیں وہ جانا اعلیٰ بسری اور اس کے آنکھوں پر اللہ نے گویا اندھیرا رکھ دیا ممباد اللہ پس کون ہے وہ جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد افلاد سے کیا تم اس پہ اور فکر نہیں کرتے جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود چلا لے جدھر اس کے خواہش لے چلے ادھر ہی چل پڑے حق اور نہ حق جانچنے کا معیار اس کے پاس یہی خواہش نفس رہ جائے اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ دنیا میں اگر اس کو نہ چھوڑ دے تو پھر دنیا امتحان کی جگہ تو نہ ہوا اس لیے کہ امتحان میں امتحان دینے والوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اللہ فرماتے کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کان نصیحت کے بات سنتے ہیں نہ دل سچی سچی بات کو سمجھتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے ظاہر ہے اللہ جس کو اس کی کرتوت کی بدولت ایسے حالت پر پہنچا دے کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اس سے راہ پہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں ماں کچھ نہیں اللہ حیات نہ مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی نم تو جہاں ہم مرتے ہیں وہاں نہ جیتے ہیں اور ماں یوں دکھو اور ہم مرتے نہیں ہیں مگر زمانے سے انہیں زمانے کے حالات ہی کچھ ان کو پیدا کرتے ہیں کچھ کو بیمار کرتے ہیں اور بازوں کو مارتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے یہ تو گردش زمانے کا نتیجہ ہے دہریوں کو بھی دہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کائنات کے اندر ساری تبدیلی کو خود اس دنیا کو سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کہ ہم عمل دخل سے انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہنا اللہ تحف ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالتا مگر زمانہ مِنَ عِلْمٍ اور ان کو کچھ ان چیزوں کا خبر نہیں ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم زمانے کے گردش کی گردشت وجہ سے مرتے ہیں اور ہمارے یہ زندگی اور موت صحت دکھ اور خوشحالی میں اور سارے کائنات کے تخلیق میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے اِلَّهِ <زُنُّون> نہیں وہ لوگ قائم اور نہیں وہ لوگ چل رہے مگر محاذ خیالات کے وہ ایزا تو اور جب سمجھانے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہمارے آیاتیں جو بڑی واضح ہیں میں کان حجت <خُجَّدْحُن> ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتے اِلّا سوا اس کے کہ وہ بول اٹھتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو, کو نگر رکھو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہہ دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے سما یمیتوکم پھر وہ تمہیں مارے گا سما یجما حکم پھر وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لارۂ بفی جس میں کوئی شک نہیں والا کنگ اکثر اللہ سے لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں جب قرآن کے آیات یا باد سے بادل موت کے دلائل اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں کسی دلیل کو نہیں مانوں گا بس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھلا دو تب ہم تسلیم کریں گے کہ بھائی یقیناً موت کے باپ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے تو اللہ تبارا کو تعلق ان کے اس سوال کے یا اعتراض کے یا رویے کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں روحی ملک اور پارے سورہ جاسیا کے یہ چوتھی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر اٹتیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان پر آنے والے ان حقائق کو بیان فرماتا ہے کہ جس کا اندازہ سوائے اللہ کے بتانے کے اس انسان کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور نہ یہ انسان اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور وہ حالات ہیں آخرت کے حالات اور آخرت کے واقعات اور آخرت کے معاملات تو اللہ تبارہ کوطالہ فرماتے ہیں کہ پہلے کہ تمہارے توجہ آخرت کی طرف کر دی جائے اور اس کے ہولنا کیا تمہارے سامنے بیان ہو یقیناً انسان محدود زندگی اور محدود سوچ رکھتا ہے تو جب اس کے سامنے لمحد زندگی کے بارے میں تذکرے ہوں گے تو اس کا ذہن بآسانی با اس کو قبول نہیں کرے گا لیکن اللہ اس دنیا میں دنیا کے اندر زندہ رہنے والے انسان کے سامنے اس دنیا میں اللہ کے پیدا ہوئی اور اللہ کے پیدا کی ہوئے کائنات کی طرف اس انسان کے توجہ کو مضبوط کرتا ہے اور اس انسان کو ان پر غور و فکر کا یہ طرف دعوت دیتا ہے جب یہ انسان مان لے گا کہ ہاں میں بھی تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا آخر میرے آنکھیں گوش کا ٹکڑا تو ہے اس میں روشنی بلب کس نے لگا ہے اور اس میں روشنی کہاں سے آتی ہے میرے, گو میرے زبان گوش کا ٹکڑا تو ہے اس میں بولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے میرے کان گوش کے ٹکڑے ہی تو ہے اس میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے جب یہ انسان اپنے آپ پر اپنے سے ماورا اللہ اس کے اس بنائے ہوئے کائنات اور اس کائنات میں اللہ کے تخلیق کردہ مخلوقات پر غور کرے گا تو یقینا یہ سوچ بھی سکے گا کہ وہی بہت بڑے قدرتوں کا مالک ہے جس نے یہ کارخانہ دنیا آباد کیا اور اس میں طرح طرح کی چیزیں رکھی اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسا عالم قائم کر دیں کہ جو عالم ہمیشہ کے لیے مستحکم بنیادوں پہ قائم ہو دنیا تو اس نے قائم کر دی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں پھر وہ آخرت کو قائم کر دیں ایسا آخرت کہ جہاں کی خوشحالی اور جہاں کی بدحالی کا انحصار دنیا کی زندگی میں کی ہوئی اعمال کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہو اور پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو تو اللہ کا ارشاد ہے ولک سما وات اَب اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ یومت قوم و اور جس دن قائم, قائم ہوگی قیامت یوم یخر المبت اس دن ضلیل اور خوار ہوں گے ناکامیوں سے ہم کنار ہوں گے جھوٹے لوگ اس وقت پھر پتہ ان کو لگ جائے گا کہ بھئی غلطی پر کھونتا وہ تناک اللہ اور اے مسلمان تو دیکھے گا اس دن ہر فرق کو جانسی تن جو بیٹھی ہوگی اپنے گٹنوں کے بل جانسیا گٹنوں کے بل جیسے بڑے درجے کے مجرم اللہ کسی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے ہی قیامت کے دن بڑے بڑے سرکش اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل جھکے بیٹھے ہوں گے کل امت ان تدا علا کتابہ ہر فرقہ بلایا جائے گا اپنے کتاب کے طرف یعنی اپنے اعمال طرف اور سے پھر کہا جائے گا کہ آج تم بدل پاؤ گے اس کا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے سارے لوگوں کو اپنے امانامہ کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ اس کے موافق حساب دو آج ہر ایک کو اس کا وجہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا جو کام کیے تھے امانا میں میں وہی کچھ ٹھیک ٹھیک لکھا ہوا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ ہر کتاب نہ یہ ہے ہمارے لکھا ہوا دفتر یمتو بالحق جو بولتا ہے تمہارے تمہارے با بارے میں ٹھیک یعنی ہمارے علم میں تو ہر چیز ازن سے ہے مگر زابطی میں ہمارے فرشتے لکھنے پہ معمور تھے ان کی لکھی ہوئی مکمل رپورٹ آج تمہارے سامنے ہے انا کنسما بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے وہ لوگ ہاتھ اور اچھے اعمال کیے فلوغم رب کی رحمتی ہی بس ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنے رحمتوں میں ذرے گہول فوز المبین یہی ہے وہ کھلی کامیابی وہ ام اللہ غفاروں اور وہ انکار کیا ان سے کہا جائے گا افنم تکن آیا کم کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھی ہماری باتیں فرسٹ تک تم پھر تم نے غرور کیا وہ کم قوم و مجرمین اور تم دے ہی مجرم قسم کے لوگ قوم کہ تم جرم کا ارتکاب ہی کرتے رہے باوجود سمجھانے والوں کے سمجھانے کے اور باوجود اس کے کہ تمہارے ان کاموں کے مطابق میرے واضح احکامات تمہارے سامنے آ چکے تھے وہ اضاقیلا اور جب کہا جاتا کہ بے ان واد اللہ حقن کیا اللہ کا وعدہ پر ہے بس سات و دارۂ بفیحا اور قیامت میں کوئی شک نہیں خود تم تم لوگ کہتے ماندی مسا ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت کیا ہے ان سن اللہ سننا ہمارا خیال نہیں ہے مگر صرف ایک خیال ہی ہے اور مان ہموں بھی مستحج نیم اور ہم نہیں ہیں اس پر یقین کرنے والے یعنی ہم نہیں جانتے قیامت کیسی ہوتی ہے تو جو کچھ قیامت کے عجیب اور غریب احوال بیان کرتے ہو ہم کو کسی طرح ان کا یقین نہیں ہوتا یوں سنے سنائے باتوں سے کچھ ریب سر امکان اور دندلتا خیال کبھی آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی ان کے تمام بدعمانیوں اور ان کے نتائج جب اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں کا جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ خود ہی ان پر الٹ پڑے گی وَبَدَلَهُمْ باد یہ اور کل جائیں گے ان پر وہ برائیاں جو انہوں نے کی وہاں اماکانوں بھی استاذ ام اور اُلٹ پڑے گا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وکیل اور کہا جائے گا بُلا ہی دیتے ہیں کما نسی تم لغا ہیں کہ تم نے بلا دیا تھا ہمارے کو و و اور, من اور آج کوئی جیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں پر اقبال جرم کر لیں گے اور پھر اللہ سے آرزوئی کریں گے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم پہلے کی ہوئی بدآمانیوں کے مقابلے میں اچھائیاں کر کے لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ فریاد کریں گے چھنگے پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا جا جا جا آج ہم تمہیں بھلا ہی دیتے ہیں تمہارے طرف توجہ ہی نہیں کرتے کمانسی تم لکھو ایوم کم حاضہ جس طرح تم نے ہمارے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس دن کی ملاقات کا انکار کر لیا تھا اب چیخو اور پکارو نہ تمہیں ہم یاد رکھتے ہیں نہ ہمارے سیوک بھی تمہارے مددگار بن سکتا ہے یہ تمہارے لیے ہے بے ان کو متحد تم آیات اللہ اس وجہ سے تم لوگوں نے پکڑ رکھا اللہ کے آیاتوں کو یا اللہ کے اقامات کو حضو و مذاق یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے وہ حرت کو مرحایا تو دنیا اور تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھا تھا دنیاوی زندگی نے یہی سمجھتے رہے کہ شاید ہم دنیا میں سدا خوشحال رہیں گے یا دنیا ہمیشہ ہمارے پاس فلی ملا سو آج کے دن ان کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا ولا ام یوستا تبوم اور نہ ان کا کوئی مطالبہ قبول کر لیا جائے گا الحمد سو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں اور ابا جو رب ہے زمین آسمان اور زمین کا رب العالمین اور وہی رب ہے سارے جہان عالم کا لی ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں, اسی لیے میں اور, زمین میں. اور وہی ہے زبردست حکمت والا چاہیے آدمی اسی کے طرف متوجہ ہو اس کے احسانات اور انعامات کے قدر کریں اس کی ہدایت پہ چلے سب کو چھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھیں اور اس کی بزرگی اور عظمت کے سامنے ہمیشہ با خود مدی اور جکہ ہوا رہے. کہ بھی سرکشی کا خیال دل میں, میں فمن فمن نہ میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے لہذا جو کوئی ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے جگہ کر کے کشمکش کر کے اٹھانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں دیں دوں گا وآخر ان الحمدللہ آخرا